سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحذر أخذة من لساني يفقه قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمزه ونفقه ونفسه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 ادی لو ان اول کمب آخر کنب انسا کمب جن کم کان والا اف جارے قلب راجول واحد ماں نقاصوفی ملکی شیا اے میرے بندو اگر تم سب کے سب انسان بھی اور جن بھی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 پوری دنیا اگر انسان بھی اور جن بھی سب سے بڑے فاسق اور فاجر بن جائیں ابلیس بن جائیں کران بن جائیں تو میری بادشاہت میں میری عزت میں ایک ذرے کی کمی نہیں کر سکیں گے تو بے پرواہ ذات ہے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 نیکی کے انجام دہی پوری طرح محبت کے ساتھ ہو اور انجام دہی کے دوران اللہ تعالی کا خوف بھی انسان پر تاری ہو المان بین الخوف والرجاء کامیاب ایمان وہی ہے کہ خوف اور امید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 کان رسول اللہ صلیم اللہ و فی صدر عزیز کا عزیز المر من البکا امام المبیا نماز پڑھا کرتے تھے اور آپ کے سینے سے آواز آتی ایسے چولہے پر ہنڈیا کا پانی جوش مار رہا ہو اور یہ آواز رونے کی ہوتی تھی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 نہ آپ کی خواہشات اور تمنا ولا کن ماں باقا القلب حقیقت ایمان یہ ہے کہ جو چیز دل میں جاگزین ہو جائے دل میں پیوست ہو جائے وہ سب دقت اور بندے کے اعمال اس کی تصدیق کریں عمل اس کے مطابق ہو جائے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 کوئی افسوس کا اظہار نہیں کیا کہ بچے کہاں سے کھائیں گے بلکہ مبارکباد دی کہ ابو تحدہ بڑا کامیاب سودا مارا ہے تم بہت ہی کامیاب سودا گھاٹے کا سودا نہیں ہے بہت ہی کامیاب سودا اور ایک دن نبیرام نے فرمایا تھا کم من عزق معلق دن معلّہ قلبی تحدہ ہے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 اللہ تعالیٰ کی محبت کا ایک عملی ثبوت انہوں نے پیش کیا جنت کا اشتیاق اور خالق کائنات کی محبت کہ اپنا سارا جو مذاہب دنیا تھا وہ قربان کر دیا اللہ تعالیٰ نے بشارت بھیج دی یہ سارے درخت اور پھل ابو دہدا کے ہیں ان کی اس محبت کا سدا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 سلاف المن خن نفی بجت اب ہند حلاوت تین چیزیں جس شخص میں پیدا ہو گئی اس نے حلاوت ایمانی کو پا لیا جو ایمان کی مٹھاس ہے حلاوت ہے وہ اس کے دل میں رچ بس گئی اور یہ حلاوت اگر نصیب ہو جائے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 حلاوت مہیا کرنے کا ذریعہ ہوگا اور ترق عمل کراں گزرے گا نماز کی فوری حاضری اس حلاوت کی تکمیل ہوگی اور نماز کی سستی اس حلاوت کی منافی ہوگی وہ کیا ہے کون اللہ اور رسول ہوں احبا سواہ اللہ اور اس کا رسول اس کے نزدیک ہر شہر سے بڑھ کر محبوب ہو اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول پہلے اللہ تعالیٰ اور پھر اس کا رسول ہے جس کا معنی رسول کی محبت جو ہے وہ اللہ کی محبت کے تابع ہے جیسے عظیم النا عطی الرسول اللہ رس کے رسول کی اطاعت کرو پہلے اللہ تعالیٰ اور پھر اس کا رسول ہے رسول کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے تابع یہ دو ہفایت مختلف نہیں ہیں ایک ہی رسول فقط اللہ یہ رسول کی اطاعت کرتا ہے تر حقیقت وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے ہمایم تھے قرآن ہمارا پیمبر اس دین کے معاملے میں اپنی خواہش سے بات ہی نہیں کرتا صرف خالق کائنات کی وہی ناطقیں وہی ہے عامل بالوحی وہی ہے اور مبلغ وہی ہے وحی اس کا اوڑنا بچھونا ہے یہ دو مختلف حرایتیں نہیں ہیں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 مما سوا ہوں اللہ تعالیٰ اور کا رسول اس کے نزدیک ہر شے سے بڑھ کر محبوب ہو اگر حج بیت اللہ کے لیے جائیں پورے اشتیاق کے ساتھ پوری محبت کے ساتھ ہر مقام پر خالق کائنات کی محبت کے مظاہرے ہوں اس کے گھر کو دیکھا جا رہا ہے اس کے مشاعر ہیں ارفات منار مزدلفہ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 تو آپ نے ایک ہی عمل میں دونوں محبتوں کو اکٹھا کر لیا یقون اللہ رسول احب الما سواہ اللہ اور اس کا رسول اس کے نزدیک ہر شے سے بڑھ کر محبوب ہو جائے اور یہ دھیر اسلام کے وہ خزانہ ہے جو بندہ اسے سمجھنے میں کامیاب ہو جائے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 کوئی تنگی نہ ہو کوئی اتساہٹ نہ ہو بلکہ عمل کے آغاز سے لے کر عمل کے اختتام تک محبت کا یہ نظریہ قائم رہے یہ اللہ تعالی کی سچی محبت کی دلیل ہے اور اس عمل کا ہر لحد نبی السلام کی سنت پر قائم ہو اور سنت کی تباہ بھی ایک پورے شوق و شوق کے ساتھ ہو اطاعت کا لفظ اسی شوق کو ظاہر کرتا ہے کیونکہ اطاعت عطی اللہ و عطی الرسول رسول اتاعت جو ہے اس کا مادہ تو عن ہے تو بھاؤ آو عین اور توڑ کا معنی خوشی وہ اطاعت آپ کی قابل قبول ہوگی جو آپ خوشی کے ساتھ کریں انشراح صدر کے ساتھ کریں وہ لوگ انتہائی گندے کردار کے حامل ہیں جنہیں حدیث کا نام سن کر بخار چڑھ جاتا ہے ماتھے پر بل آ جاتے ہیں اس قدر وہ ام کی تقلید کے خوکر ہو چکے ہیں کہ حدیث کا لفظ سن کر ماتھے پر تیوریاں چڑھ جاتی ہیں بل آ جاتے ہیں یہ کراہت کا اظہار ہے سچی محبت کے منافی ہے ایسے لوگوں کا عقیدہ اور کردار محبت کے تقاضوں کے خلاف ہے امام اوزائی رحم اللہ فرمایا کرتے تھے من علامت عہد البدع اذا دستہ ہو خلاف بے درد اب بدر حدیث ہے آؤ تو میں بتاؤں ایک بے انسان کی پہچان کیا ہے اسے کو حدیث سناؤ اور وہ حدیث اس کے ذاتی عمل کے خلاف ہے جو عمل وہ کر رہا ہے یا جو عمل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 اور سب نامور ہیں اللہ تعالی کی محبت یہ اس کی ایک ظاہری علامت ہے جس کا ثبوت انسان ہمیشہ پیش کرتا رہے گا اس عمل کا موقع آ جائے اس عمل کو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 کہ نماز کا یہ قیام قرعت رخور سجود اور تشہور حتی کہ انگلی کا اشارہ امام الانبیاء کی سنت کے مطابق ہے اس یقین کے ساتھ عمل کی انجام دہی ہو یہ رسول اللہ کی محبت کے صدق کی علامت اور یہ صدقی نفع دے کر یہ صدق اگر موجود نہیں ہے عمل کے طریقے میں نبیلیہ السلام کی سنت سے ہٹ کر اغیار کے قول و عمل اور فتح کو لینا ہے تو یہ پیارے پیغمبر کی محبت کے تقاضے کے خلاف ہے اور اگر یہ شخص نبی علیہ السلام کی محبت کا دعوے دار ہے تو اس کا یہ دعویٰ جھوٹا ہے یہ حب اللہ ہے اللہ کی محبت دوسری اس طرح اللہ ہے کہ جس جس چیز سے محبت کرو جس جس شخصیت سے محبت کرو محبت اللہ کے لیے ہو اس محبت پر بھی خالق کے کائنات کی محبت کا غلبہ ہو مثلاً نبیر اسلام کے حدیث ہم نے سنی کہ اللہ اور اس کا رسول اس کے نزدیک سب سے بڑھ کر محبوب ہوں تو رسول کی محبت کیوں کیونکہ رسول اللہ کا محبوب ہے اللہ تعالی کی محبت کی تکمیل اسی امر سے ہے کہ اللہ تعالی کو جس جس سے محبت ہے اس اس سے محبت کرنی پڑے گی اس محبت کی تکمیل نبی علیہ السلام سے سب سے بڑھ کر محبت کیوں کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پوری کائنات میں سب سے بڑھ کر محبت محمد الرسول اللہ سے ہے سل سے یعنی پوری طرح ہر مخلوق کی محبت جو ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کے تعبیر ہے طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لا یؤمن احدکم حتى اكون حبا الیه من والده ووالده والناس اجمعین اس وقت تک تم مومن ہو نہیں سکتے جب تک مجھے احب نہ قرار دے لو احب کا معنی سب سے زیادہ محبت کا مستحق ایک ہے محبوب اور ایک احب احب اس تفصیل کا سیکھا ہے یہ سب سے اونچی ڈگری ہے جب تک مجھے حب نہ مان لو اور ہب کا میں نا سب سے زیادہ محبت کا مستحق ساری مخلوقات اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے اور میں ہب بن جاؤں تمہاری اولاد سے بھی زیادہ ماں باپ سے بھی زیادہ پوری کائنات سے زیادہ جب تک حب نہ مان لو تو مومن نہیں ہو سکتے وہ اللہ تعالی کے بعد اللہ کے پیغمبر سے محبت ہے مخلوقات میں سب سے بڑھ کر محبت ہے کیونکہ اللہ تعالی کو ساری مخلوق میں سب سے زیادہ پیار اور محبت محمد الرسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی لیے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب رسول کو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 اس عمل میں آپ کو بہت سے فتوے ملیں گے قول ملیں گے ایسے کر لو ایسے کر لو ایسے کر لو ایسے کرو بہت مسائل ایسے ہیں کہ ان مسائل میں چالیس چالیس اخوال ملتے فلاں نے یہ کہا فلاں نے یہ کہا فلاں نے یہ کہا فلاں نے یہ کہا آپ کی سچی محبت کا تقاضہ یہ ہے کہ چالیس اخبار تو ہیں اس مسئلے میں محمد الرسول اللہ نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم یہ حب ہونے کا معنی ہے جو السلام کی اس خطبے سے واضح ہوتا ہے کہ ان خیر الحدی حدی و صلی اللہ علیہ وسلم یہ خیر خیرالحدی یہ ترکیبیں اضافی ہے جس کا معنی یہ کہ ہدایتوں میں اور طریقوں میں سب سے بہترین طریقہ محمد الرسول اللہ کا طریقہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم طریقے بہت ہوں گے اخبار اور فتاوہ بہت ہوں گے لیکن تم نے اپنی سچی محبت کا ثبوت ایسے دینا ہے دل و جان سے گواہی دینی اقرار اور اعتراف کرنا اور اس تصدیق کو دل میں بٹھا لینے پھر ہر عمل سے اس کی صداقت کو مہیا کرنا کہ طریقے بہت ہیں مگر سب سے سچا اور پیارا اور سچا طریقہ رسود اللہ کا طریقہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم.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 اور سارے مرسلین سے محبت ہو اللہ تعالیٰ کی وہی جس کی محبت فرض ہے اور وحی کی تو اس میں بامضل اللہ علیہ کتاب اور اللہ نے آپ پر قرآن اور حدیث اتار دی ہے قرآن سے بھی محبت ہو حدیث سے بھی محبت ہو اگر کسی ایک شے کی محبت ہو اور دوسری شے سے محبت نہ ہو تو محبت جھوٹی ہوگی ایسا بندہ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 قرآن پاک میں جا بجا بیان فرمائے فعل ما معافی قلوب اللہ نے جان لیا کہ ان صحابہ کے دلوں میں کیا ہے ایمان ہے ایمان کی قوت ہے عقیدے کی سلامتی اور سلاقت ہے اللہ نے جان لیا کہ ان کے دلوں میں کیا ہے فعلیم ما غلوب فنز اور سکینت و اذابلم فتح قریب اور اس سے پہلے کیا لقد راضی اللہ علموں میں اللہ ان سب سے راضی ہو گیا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 یقین ہے یہ مشکل کام ہے لیکن یہ روضی اول کا کام ہے اسلام قبول کرتے ہیں پہلا کرنے والا کام یہی ہے لا تجد قوم یؤمنون باللہ و جوم العاقر یوادون من حاد اللہ و رسول ولو كانوا آباہم او ابناہم او اخوانہم او عشیرتہم اولائک قدر فی قلوبہم الائیمان ویدہم بروح منہ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 کفر کی بنا پر شرک کی بنا پر بدعت کی بنا پر انہیں چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی محبت کی صداقت کا ثبوت مہیا کرتے ہیں تو بڑے ان کے لیے اعزاز پہلا اعزاز یہ کہ قطب غلوب ایمان اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا ہے دوسرا اعزاز یہ وہ اللہ رب عزت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 اور ایک ہی دل میں دو متضاد محبتیں کیسے سمائیں گے نہیں وہ ایک ہی محبت ہے اور باقی محبت اس ایک ہی محبت کا چاول رسول کی محبت صالحین کی محبت صحابہ کی محبت رحی الہی کی محبت یہ سب کا سب اللہ کی محبت کا چاول ان تمام محبتوں کا محفر اللہ کی محبت ہے یہ ایک ہی محبت ہے اور ایک ہی بات ہے جس دل میں جاگزی ہو گئی وہ سچا دل ہے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 اور کیسی حرارت اور ہندت اور شدت ہوگی؟ یہ ان کے لئے اعزاز دوسرا اعزاز یہ کہ لہو منابروں میں نور ان کے لیے نور کے ممبر تیار ہوں گے جن پر ان کو بٹھایا جائے گا انبیاء انہیں دیکھیں گے صدیقین انہیں دیکھیں گے شہداء انہیں دیکھیں گے اور رشک کریں گے کتنا اللہ کا خرب ان کو نصیب ہوا یہ پہلی جزا قیامت کتے مرتب ہوگی؟ اس کی احساس یہ عقیدہ عقیدہ محبت ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پکار کر جمع کر لے گا اور ان کو یہ دو اعزاز عطا اضافے گا واضح ہو جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی محبت و کم اللہ کی ذات تھی اللہ سے محبت کرنا اور اللہ کے لیے محبت کرنا یہ اخر بھی کامیابی کی سب سے قوی احساس ہوگی اس لیے پیارے پیغمبر کی حدیث ہے اور او امان ہے فی اللہ والبغض فی اللہ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 صحت عقیدہ کے لیے اصلاحی عقیدہ کے لیے اسلائی عمل کے لیے اللہ رب عزت ہمارے دلوں کو اپنی اپنے رسول کی محبت سے محبت سے اللہ اور اس کے رسول کو محبت ہے اور یہ محبت ایسی پیدا کر دے اللہ رب عزت جیسا کہ پیغمبر کی دعا ہے بجا کا حبا من اہلی و نفسی ومن یا اللہ اپنی محبت میرے دل میں ایسی پیبست گزیں کر گزی کرتے کہ یہ محبت میری جان سے بھی زیادہ ہو میرے آہل سے بھی زیادہ ہو میرے مال سے بھی زیادہ ہو اور گرمی کی شدت میں ٹھنڈے پانی کی محبت سے بھی زیادہ ہو اکول وسطر اللہ علیہ واہر الحمد اللہ رب اللہ